باب صفة الصلاة فرائز الصلاة ستة التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجد والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه فإن قال بدلا من التدبير الله أجل أو أعزم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير تو گزشتہ سبق میں اذان کے مسائل پڑے تھے اذان کا طریقہ اور اقامت کا طریقہ بھائی ایک اور اہم بات یاد رکھے مولانا کہ اقامت کہتے ہوئے اکثر طلبہ وقف نہیں کرتے بھائی کلمات اذان اور کلمات اقامت میں آخر میں وقف کرنا چاہیے بھائی مثلا مت فلاح خت قامت فلاح یوں کہنا چاہیے بھائی قد قامت فلاح قد قامت فلاح بات کیا کہتے ہیں قد قامت فلاح تو قد قامت فلاح وقت نہیں کرتے آخر میں یہ درست نئی طریقہ بھائی صحیح طریقہ کیا ہے کامت تو ہو جائے گی اس طرح بھی کہے گا لیکن درست طریقہ یہ ہے نا وقف کیا جائے بھائی اسی طرح بھائی تمام تمام کلمات میں اسی طرح ہمیں وقف کیا جائے الفلاح کہتے ہیں بھائی حالانکہ کیا کرنا چاہیے وقت کرنا حی علی الفلاح. حی علی الفلاح یعنی آخری کلی حرف پر حرکت نہ پڑے بھائی سانس لینا نہیں مراد سانس سمجھ میں آیا سانس لینا تو اقامت تو جلدی جلدی کہی کہ جاتی ہے ہر کلیمے کے بعد تو سانس نہیں لیا جاتا لیکن وقت کرتا رہے بھائی باب صفت فلاح جی یہ باب ہے مولانا نماز کی صفت کے بیان میں بھائی صفت صفت سے مراد یہاں ارکان ہے مولانا ارکان ارکان فلاد بھائی وہ چیزیں جو نماز میں فرض ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں صاحب کتاب بھائی نماز کا طریقہ بھی سارا بتلائیں گے آپ کو اور شروع میں فرائی ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فرائض الفلاد ان النماز کے فرائض چھ ہیں بھائی اتحریم تو ایک تحریمہ ہے بھائی تکبیر تحریمہ یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک اور اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر یہ کیا کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ تحریمہ بھائی سمجھ میں آیا تو اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تحریمہ یہ تحریم حرام سے ہے مارانا کہ یہ تکبیر بھی نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے اب وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا کوئی اور عمل وغیرہ نہیں کر سکتا اب نماز شروع ہو چکی ہے سورج سمجھ میں آئی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسے جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں التحریمات تو تقبیر تحریمہ ہے بھائی ولقیام اور قیام مولانا نماز میں یہ قیام کرنا کھڑے ہونا یہ فرض ہے بھائی ولقراعت اور قراءت فرض ہے مولانا قرآن سے قرآن سے کم از کم ایک چھوٹی سورت یا ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یہ مقدار پڑھنا فرض ہے بھائی اگر اتنی مقدار تلاوت نہ کی تو فرض ہی رہ گیا اور جب فرض ہی رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی تو قرآ ہے مولانا یا فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ لی بھائی قراط فرض ہے چاہے فاتحہ کی ہو چاہے غیر فاتحہ کہیں سے بس سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی فرض ادا ہو گیا بھائی فرض ادا ہو گیا تو قراعت فرض ہے بھائی قرآن سے کچھ نہ کچھ قرأ ضرور ہونی چاہیے بھائی تو ایک مولانا تکبیر تحریمہ فرض ہے ایک قیام فرض ہے مولانا اور ایک قرأت فرض ہے ور رکو سجود رکو اور سجدے مولانا یہ بھی کیا ہیں؟ فرض ہیں بھائی ان میں سے کوئی رہ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی وقاطت العقیرت القدارت تشاہد اور آخری قادہ بھائی آخری اطحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا بیٹھنا والا نا شہود پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی قاعد الاخیرہ کیا ہے بیٹھنا آخری قاعدہ جو ہے نماز کا دو رکعت والی ہے تو وہ جو دو رکعت کے بعد ہم بیٹھے چار رکعت والی ہے تو وہ جو سلام سے پہلے ہم بیٹھے بھائی اتحاد کے لیے کتنی مقدار فرض ہے کہتے ہیں مقدار اتشہدی تشہد کی مقدار بھائی تشہد کی مقدار یعنی اتنی مقدار بیٹھنا بھائی آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور دوس آخری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ گئے یہ جو بیٹھے ہیں یہ فرض ہے مولانا کیونکہ یہ قاعدہ ہے ہے اور کتنی مقدار فرض ہے کہتے ہیں تشہد یعنی اتنی دیر بیٹھنا جس میں انسان تشہد پڑھ لیتا ہے یعنی و سے لے کر آب ہوا رسول تک بھائی کتنی دیر بھائی بیٹھنا یہ فرض ہے والا مولانا کیا ہے فرض ہے یہ رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی تو نماز کے کتنے ارکان کتنے فرائض ذکر ہوئے بھائی فرائض ایک کیا تقبیر تقریمہ ایک قیام ایک قراد رکوع اور سجدے اور قید اخیرا کتنی مقدار تشہد کی مقدار مولانا تشہد تو یہ ہیں ارکان فلاد بائی سمجھ میں آیا ماقبل میں گزرا تھا شروط فلاد ایک ہوتے ہے شرط ایک ہے رکن رکن جو ہوتا ہے شے کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرط شے سے خارج پہلے آتی ہے بھائی پہلے آئی گی تو پہلے کیا تھا بھائی وضو وغیرہ تھا پاکی حاصل کرنا بھائی یہ چیزیں کیا تھی شرطیں وہ نماز سے خارج کی چیزیں اب نماز کے اندر جو داخل ہیں اس کے ارکان ہیں ان کا ذکر آیا بھائی ارکان اور یاد رکھیے ہمارے فقہ کرام رام لکھتے ہیں مولانا تفصیل تھوڑی آپ کو بتلا دوں کہ یہ تقبیر تحریمہ فرض ہے فرض ہے اور یہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے مولانا کھڑے لہذا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا امام روپو میں گیا ہوتا ہے وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں مولانا اسی طرح بھائی روپ میں چلے گئے اور وہاں جا کے پھر تقبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں مولانا حالانکہ تکبیر تحریمہ کی حالت میں کہنا فرض ہے کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے تو جب اس نے تحریمہ کھڑے ہو کر نہیں کہی تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی جب تقریر تحریمہ نہیں ہوئی تو اس کی باقی نماز بھی نہیں ہوئی بھائی تو کھڑے ہو کر تقریر تحریمہ کہی جائے پھر رکوع میں جا کر شامل ہو جائے بھائی اور یاد رکھیے ہمارے فکا لکھتے ہیں یہاں پر تحریمہ سولاد میں ذکر کیا ہے وجہ یہ کہ اس کا اتفال ہے نماز کے ساتھ ورنہ ہمارے لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ دیا تو جب اکبر رات پوری ہو گئی آپ نے یہ پورا لفظ کہہ دیا اکبر کی راہ ختم ہوتے ہی نماز شروع ہو گئی بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اللہ اکبر کا لفظ پورا ہوتے ہی پھر کیا شروع ہو گئی نماز شروع ہو گئی تو تقبیر تحریمہ نماز سے خارج ہے دراصل لیکن چونکہ اس کا اتصال بڑا شدید ہے مولانا دیکھیے جیسی لفظ ختم ہوتا ہے فوراً کیا شروع ہو جاتی ہے نماز شروع ہو جاتی ہے بیچ میں, میں ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں ہے بالکل اتفال ہے ملی ہوئی ہے تو اس کو کس میں شمار کر لیتے ہیں ارکان نماز, نماز میں شمار کر لیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے مارا اللہ اکبر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی یا راک کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو گئی راہ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی لہذا اب ایک شخص امام کے پیچھے شریک ہوتا ہے نماز کے اندر بھائی تو اور امام کے جی پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے امام کی اقتداء کریں بھائی اس سے آگے نہ نکلیں بھائی اب ایک شخص ہے امام نے کہا اللہ اکبر ابھی امام نے پورا لفظ اللہ اکبر نہیں کہا تھا اس نے پہلے سے کیا کہہ دیا اللہ, اللہ, اکبر. اللہ اکبر امام نے ذرا لفظ کو لمبا کیا اس نے فوراً اللہ اکبر کہہ دیا تو یاد رکھو اگر امام کی راہ ابھی نہیں گزری تو نماز ابھی اس کی شروع امام کی نماز شروع ہوئی ہے راہ ختم ہونے سے پہلے جب امام کی شروع نہیں ہوئی اور اس کی راہ پہلے اگر ختم ہو گئی تو پھر ابتدا ہوئی ابتدا ہی, ہی نہیں ہوئی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی مولانا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی لہذا اس موقع پر بڑی احتیاط کا کام ہے مولانا کہ یا تو آپ بھی اگر امام کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو اپنے لفظ کو پھر تھوڑا لمبا رکھیں تاکہ راہ جو ہے امام کے راہ کے ختم ہونے کے بعد آپ کی راہ ختم ہو اس سے پہلے ختم ہاں اس کی راہ گزر چکی ہے اس کی اب نماز شروع ہو گئی ہے اب آپ ساتھ کیا ہو جائیں شامل ہو جائیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مسئلہ یاد رکھنا بھائی تو کہتے ہیں بھائی نماز کے فرائض چھ ہیں تدبیر تحریمہ ہے قیام ہے قیرات ہے رقو ہے،, ہے سجود ہیں، آخیرہ ہے مقدار کس کی مقدار شاہد کی, کی, کی, کی, کی مقدار وما ما زادہ اللہ دلی کا اور وہ جو زیادہ ہے اس پر تو وہ سنت ہے جو اس سے زیادہ ہے مولانا وہ سنت ہے بھائی سنت بھائی یہ فرائض ہیں اور باقی سنت ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے بھائی کہ نماز میں جیسے کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ سنت ہیں کچھ چیزیں واجب بھی ہیں مولانا کیا ہے <تصفح> بھائی فرض تو وہ ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی نہیں سرے سے سمجھ میں آیا اور سنتیں چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے واجب اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے بھائی سرج صاحب جانتے ہو یا نہیں بھائی ایک طرف سلام پھیر کر کیا کیا جاتا ہے آخر میں دو, دو سردے کیے جاتے ہیں یہ سجدہ صاحب ہے مولانا یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے مولانا فرض نہیں ان چیزوں میں سے کوئی رہے پھر تو سجدہ صاحب بھی کرو نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض رہ گیا بھائی فرض کے چھوٹنے پر نماز تھی ہاں واجب چھوٹ جائے کچھ چیزیں نماز میں واجب ہیں وہ چھوٹ جائیں تو پھر سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے جس سے نماز ہو گئی صحیح ہو گئی بھائی اب وہ واجب کیا کیا چیزیں ہیں مولانا لکھ लीजिए بھائی جلدی جلدی لکھیے بھائی خاص طور پر سورج فاتحہ کی تلاوت کرنا بھئی ویسے مطلق تلاوت کرنا بھئی کوئی خراج کرنا یہ تو فرض ہے لیکن فاتحہ کا پڑھنا خاص طور پر یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نمبر دو مولانا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یہ آیتیں ملانا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت یا کوئی اور آیتیں ملانا ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا بھائی ارکان کو کیا کرنا ترتیب سے ادا کرنا اور اسی طرح بھائی درمیان والا قاعدہ جو ہے درمیان والا قاعدہ یہ بھی واجب ہے اسی طرح بھائی آخری قعدے میں بھائی آپ نے کیا پڑھا آخری قعدہ کیا ہے فرض ہے کتنی مقدار تو تشہد کی مقدار بیٹھنا تو فرض اور خود تشہد پڑھنا یہ واجب ہے بھائی آخری قعدے میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے بھائی اسی طرح سرری نمازوں میں سررن خراج کرنا یعنی جن نمازوں میں آہستہ خراط کی جاتی ہے ان میں آہستہ خراط کرنا اور جہری نمازوں میں جہرن خراط کرنا جہرن یعنی بلند آواز سے یہ واجب ہے مولانا واجب ظہر اور آسر میں کیا خیرات امام کیسے کرتا ہے بھائی سررن کرتا ہے اور فجر مغرب اور عیشہ میں اسی طرح جمعے میں اسی طرح عیدین کی نماز ہے بھائی ان کے اندر امام خراج جہرن کرتا ہے تو یہ جہرن خراط کرنا واجب ہے جہری نمازوں میں اور سرن خراج کرنا واجب ہے سرری نمازوں میں تو یہ امام کے بارے میں ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی کہ جہری میں جہر کرنا واجب ہے بھائی جہرن کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہو مثلا فجر کی مغرب کی یا عشا کی تو اکیلے جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کیا کر لیں چاہیں تو جہرن خراط کر لیں اونچی آواز سے اور چاہیں تو آہستہ کر لیں بھائی لیکن ایمان ہو پیمان کے لیے جہر واجب ہے بھائی اگر بھولے سے جہر اس نے نہیں کیا بھائی تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا سرج صاحب کرنا پڑے گا بھائی سرج اسی طرح نماز کے اختتام پر السلام علیکم و اللہ کے ساتھ سلام کہنا اس کے ساتھ نماز کا اختتام کرنا یہ بھی واجب ہے بھئی. یہ بھی واجب اسی طرح تمام افعال کو نماز میں اطمینان سے ادا کرنا بھائی یہ بھی کیا ہے واجب ہے بھائی. بھائی جس کا اکثر لوگ خیال نہیں کرتے بھائی رکو میں جائے تو کیا کرے اطمینان سے رکو کرے رکو سے اٹھے کھڑا ہو تو اطمینان سے قوما کرے بھائی پھر سجدے کے اندر جائے تو اطمینان سے سجدا کرے بھائی پھر سجدے سے سر اٹھائے دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو اس میں نان سے بیٹھے بھائی جب ہر روز اپنی جگہ پر پہنچ جائے اور افساکن ہو جائے اس میں نان کے ساتھ پھر اگلے سجدے کے اندر جائے بھائی تو اکثر لوگ خیال نہیں کرتے بھائی ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہی فوراً پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے بھائی تو یہ واجب چھوڑ دیا انہوں نے بھائی اسی طرح بھائی وطر کے اندر دعائیں خنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے دعائیں خنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح عید کی نمازوں میں عید کی نمازوں میں تقبیرات وہ جو زائد تکبیرات ہیں مولانا وہ بھی واجب ہیں عید بھی کیا ہیں واجب ہیں تو یہ ہے مولانا واجبات سوالات تو ان میں سے کوئی چھوٹ جائے بھائی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی بھولے سے ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑے گا سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور جان بوجھ کر چھوڑنا چھوڑتا ہے تو نماز بھائی بڑی خراب نماز ہوئی اس کی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے بھائی دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے, نماز, پڑھنی چاہیے <تصفح> نماز تو میں نے فرض تو سر سے اگر نہ بھی پڑھے یعنی فرض تو اس کے ذمے سے اتر گیا لیکن بڑے خراب نماز اس نے پڑھی بھائی واجب نہایت اہم چیز کو اس نے نماز میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے جی لکھ لیے بھائی آپ نے واجب بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا خاص طور پر واجب ہے اسی طرح اس کے ساتھ کسی اور صورت کا ملانا یہ واجب ہے مولانا بھائی اسی طرح بھائی ترتیب سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے مولانا اور اسی طرح درمیان والا قعدہ یہ درمیان میں جو قعدہ ہے جو بیٹھنا ہے یہ کیا ہے واجب ہے اور آخری قعدے میں جو صرف تشاہد ہے وہ تشاہد کیا ہے واجب ہے اسی طرح اور کیا واجب سری نمازوں میں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 اسی طرح ویتر کی نماز میں دعائے خنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں جو زائد تقبیرات ہیں وہ واجب ہیں مارا تو یہ واجبات ہیں مارا اور واجب جب چھوٹ جائے تو کیا کیا جاتا ہے میں نے بتایا جان بوجھ کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کون سا طریقہ بیان ہو رہا ہے روحے سے رہ جائے بھائی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر تو میں نے بتایا اسے کیا کرنا چاہیے دوبارہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے دوبارہ اچھا اب آپ مجھے مسئلہ بتائیں یہ بھائی ایک آدمی ہے اس نے فجر کی نماز مثلاً پڑھ رہا ہے پہلی رکعت میں اس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی کوئی سورج ساتھ نہیں ملائی صرف سورہ فاتحہ اب آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا فرض ادا ہو گیا کہ فرض ادا نہیں ہوا بھائی فرض ادا ہاں کی قرآن کی کسی حصے کی تلاوت فرض تھی اور فاتحہ بھی کس میں سے ہے قرآن میں سے تو یہ سورہ فاتحہ لیکن ایک واجب کون سا واجب چھوٹ گیا اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانی تھی یا کچھ آیتیں ملانی تھی وہ بھول گیا ہے آپ کیا کر لے سر اچھا یہ تو تھا اور آیتیں بھول گیا فاتحہ پڑھ لی اس کا عقت کر لو مولانا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا مولانا اور کچھ آیتیں پڑھی پہلی رکعت میں آپ کیا حکم لگائیں گے فرض ادا ہو گیا کیونکہ خیرات تو باہر پائی گئی بھائی اس رقب کے اندر اور واجب چھوٹ گیا ہے تو کیا کر لے سجائے صاحب کر لے شہ ش اسی طرح ہے بھائی تو یہ چیزیں واجب ہیں مولانا اور صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں وہ ماں زادہ اعلیٰ کا فہو سنتن اور وہ جو زائد ہے اس پر وہ سنت ہے حالانکہ میں نے بتلایا بھائی اس کے سنت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے واجب بھی ہے مولانا تو معنی یہ ہے کلام کا کہ وہ اور چیزیں جو ہیں وہ ثابت بھی سنت ہیں بھائی وہ بھی کیا ہے ثابت بھی یعنی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بھائی تو واجب بھی کیا ہے سلم سے ہی ثابت ہے سنتیں بھی اس میں گئے اور واجبات بھی داخل ہو گئے مولانا فواتی بارہ دئیم تک بیر جی اب مولانا نماز شروع کرنے لگے ہیں طریقہ بتلا رہے ہیں کہتے ویزادہ خالہ رجولفی فلا اور داخل ہو انسان کوئی آدمی بھائی اپنی نماز میں بھائی نماز جب کوئی شروع کرنے لگے کب بارہ کیا کہے کہے تکبیر گا کہہ پایا مات تک اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا تکبیر کے ساتھ بھائی کیا کرے بھائی دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا, بلند کرے گا بھائی جی ہاضی ابھی بہا مئی ہی شخ مت یہاں تک کے برابر کرے بھائی ابہامئی ابہام کہتے ہیں مولانا یہ انگوٹھے کو بھائی انگوٹھے کو ابہامئی ہی ابہامئی نہیں اصل میں تسمیہ تھا مولانا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو برابر کرے گا اپنے دونوں انگوٹھوں کو کس کے برابر کرے گا شاہ متا از شخم کہتے ہیں کان کی لائی یہ جو کان کا نیچے والا نرم حصہ ہے یہ کیا کہ لخما کہ لرابر کرے گا, گا بھائی یہ مرد کے لیے ہمارا نا اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی بھائی کندھوں تک سمجھ میں یہ مرد کی نماز سے ذکر ہو رہا ہے عورت کی نماز جو ہے وہ اس کے ہر ہر فیل میں جتنا وہ اپنے آپ کو چھپا سکے چھپائے گی بھائی تو کانوں کا خاص ہے اور مرد کے لیے ہے چادر وغیرہ اوڑی ہوئی ہے تو چادر سے ہاتھ نکالنے چاہیے بھائی سمجھ میں آیا اور عورت کو نہیں نکالنے چاہیے بھائی دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے جی تو میں یہاں تک یہ برابر کر لے اپنے انگوٹھوں کے ساتھ بے کانوں کی لو تک بے کانوں کی لو کو برابر کر لے یعنی انگوٹھے ان کے برابر کر لے فن قال ابن تقبیر اللہ اجل او اعظم او رحمان اکبر اب حنیفت او محمد رحم اللہ بھائی نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں کیا کہتے ہیں بھائی ہم اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر بھائی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی شخص کہہ دیتا ہے اللہ اجل اللہ اجل یا کہہ دیتا ہے اللہ اعظم بھئی وہ ایمانہ ہے اللہ اکبر والا بھئی اللہ اجل یا اللہ اعظم کہہ دیتا ہے یا الرحمن اکبر رحمن بھی کس کا نام اللہ تعالیٰ کا تو الرحمن اکبر کہہ دیتا ہے اجزائہو تو یہ اس کے لئے کافی ہے عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ طرفین رحمہم اللہ کی نزید ابو نہیں یہ کہنا جائز نہیں بھائی مگر یہ کہ وہ یوں کہے اللہ اکبرے صرف الله اکبر کہہ سکتا ہے او اکبر اکبرام لیا مولانا اکبر پر بھائی او الله الکبیر تو بھائی تارا فین کے نزدیک کیا کیا کہے نماز ہو جائے گی اللہ اجل کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے اللہ اعظم کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے الرحمن اکبر کہہ دے پھر بھی ٹھیک جبکہ امام ابو یوسف رم اللہ فرماتے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے یا اس پر علیم لے آئے اللہ ال اکبر یا کبیر کا لفظ دیا ہے اکبر کے بجائے اللہ الکبیر ان تین کے ساتھ بس درست ہے بھائی ویا تمی دبی دل یمنا آل یوسرا اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو ویا تمیدو بی یہ بات زائدہ ہے مولانا یہ بات زائدہ ہے بھائی ویا تمیدو بی ید ہل یمنا <الْيُسْرَة> اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر بائیں پر بھائی بھائی نماز میں ہم کیا پڑھ کرتے ہیں بھائی تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں اب اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں بھائی کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں بھائی کون سا ہاتھ نیچے رکھنا ہے پہلے با... پہلے بایاں با... با... با... با... با... با... با... با... رکھنا ہے اور اس کے اوپر پھر کون سا ہاتھ آئے گا با... دائیں ہاتھ آئے گا یہی با... یہی بتلا رہے یا تم ہلنا رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو علی کون سے ہاتھ پر دائیں بائیں دائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پر ویزا تخت سر رہتی اور رکھیں دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے بھائی ناف سے نیچے ہاتھ باندھے بھائی ناف کے اوپر ہاتھ نہیں بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی اور کیا طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا جانتے یا نہیں جانتے بھائی کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے بھائی دائیں ہاتھ سے بھائی دائیں ہاتھ اوپر ہے نا جی اس کے ذریعے کس کو پکڑنا ہے جی کلائی کو پکڑنا ہے اور کلائی کا پکڑنے کا کیا طریقہ ہے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا لے اور تین انگلیاں اوپر سیدھی ہی رکھے کلائی پر بھائی سمجھے? یعنی پورا ہاتھ اس ہاتھ پر ہے صرف چھوٹی اگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بن گیا بھائی باقی تین انگلیاں سیدھی ہیں بھائی تین انگلیاں سیدھی تو یہ طریقہ ہے مولانا اور کہاں رکھنا ہے ناف کے نیچے بھائی ناپ کے نیچے ہاں اور تکبیر تحریمہ کی ایک بڑی اہم بات جو رہ گئی بھائی بھائی یاد رکھنا تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے یہ نہیں بھائی کہ آپ ہاتھ تکبیر کہہ رہے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ آپ کے چہرے کی جانب ہے مولانا نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے ہتھیلیوں کو جتنا آپ کر سکتے ہیں قبلے کی طرف کرنا چاہیے بھائی قبلے کی طرف جتنا ہاتھ موڑ سکیں ثم ملو پھر یہ کہے نمازی مالانا و, اسمکا ولا الہ غیرک. و باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ سنا پڑھ لی مولانا اللہ کی حمد بیان کی سبحان اللہ حمدی کا تبارکس والا الہ و رخ بھائی اس کے بعد اب ہم تلاوت شروع کرنے لگے ہیں سورہ فاتحہ شروع ہونے والی ہے اور تلاوت سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنا آؤز باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سمجھ میں آیا جب بھی تلاوت شروع کریں کیا پڑھیں بسم اللہ کا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے آؤز باللہ کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے بھائی تو اب نماز میں بھی ہم سلاوت شروع کر رہے ہیں تو پہلے کیا پڑھیں گے باللہ یہی بتلا رہے ہیں باللہ من اور اللہ کی پناہ کو طلب کرے مین شیفان رضیم شیطان مردود سے یعنی آؤز باللہ پڑھے وی کرسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور پھر کیا پڑھے بھائی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے وہی رب اور ان دونوں کو مخفی کرے چھپائے بھائی آہستہ یعنی کہے بھائی نماز ہم شروع کرتے ہیں بھائی مغرب کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں امام آوزب باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے یا آہستہ آواز سے آہستہ آواز, آواز, آواز, آواز, آواز, آواز سے ہم نہیں سنتے ہاں سور فاتحہ جب شروع کرتا ہے تو ہم آواز قرآ سنتے ہیں بھائی تو یہ طریقہ ہے بھائی کیا کرنا چاہیے پڑے بھائی فاتح تل کتاب پھر کیا کرے نمازی بھائی پھر قرآد کرے گا سورہ فاتحہ کی سورتم اور اس کے ساتھ ایک سورت کوئی ایک اور سورت بھی اس کے ساتھ ملائے اس کی بھی تلاوت کرے اور ثلاث آیات من ای شاہ یا تین آیتیں پڑھے بھائی اس کے ساتھ فاتحت الکتاب پڑھے اور اس کے ساتھ ایک سورت یا تین آیتیں من اورت ای ان شاہ جس سورت میں سے بھی چاہے بھائی قرآن میں جہاں سے چاہے تین آیتیں اس کے ساتھ پڑھ دے بھائی ازا قالل امام وین <وَاللّین> قالآمین بھائی اور جس وقت امام وین تو اس وقت امام کیا کہے امام آمین کہے بھائی وہ اقول اہل یہ مین مشدد ہے مولانا یاد رکھنا محتم اور محتم کہتے مقتدی کو گئی اور مقتدی بھی یہ کہے مولانا بس پورا فاتحہ ختم ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں آمین ایمان بھی آمین کہتا ہے بھائی اسی طرح مقتدی کو بھی کیا کہنا چاہیے آمین ہاں ہمارے نزدیک آہستہ آواز سے کہے بھائی جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک اونچی آواز سے آمین کہا جائے گا بھائی ان کی اپنی دلائل ہیں ہمارے پاس اپنے دلائل ہم اپنے طریقے کو تجویز دیتے ہیں بھائی روحل محسم اور مخت اور کیا کرے گا اس کو چھپائے گا آہستہ کہ مولانا بے رو بھائی پھر کیا اور رو کرے گا, گا, گا رقب تئی اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو علا رکھ ہی کس پر اپنے دونوں گھٹنوں پر جی وَيُفرِّجُ اور کھول دے گا اپنی انگلیاں انگوٹھے پر آپ نے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ہیں لیکن کس طرح رکھنے ہیں بھائی انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا کھلی ہوئی ہوں بھائی سمجھ میں آئی یہ بھائی یہ ہاتھ رکھا آپ نے انگلیاں ساری ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کھلی ہوئی ہوں ان کے ساتھ جی گٹنے کو پکڑ لیں گے اور کھول دے گا اپنی انگلوں کو اور بچھا دے گا اپنی کمر اپنی پشت کو اپنی کمر کو بھائی یعنی کمر اس کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے بھائی کمر کیا ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے بھائی بالکل ہموار کمر ہونی چاہیے ہمارا نا اس طرح روکو کرے بھائی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا سر بڑا نیچے جھکایا ہوتا ہے ہمارا نا یہ طریقہ نہیں ہے بھائی روکو کس طرح ہونا چاہیے کہ کمر بالکل سیدھی ہو بالکل سیدھی ہو مارا یہاں تک اتنی سیدھی ہو کہ کمر پر اگر کوئی پانی کا برتن وغیرہ رکھا جائے تو آرام سے رکھا جا سکے اتنا بالکل سیدھی جتنی انسان کوشش کرے جتنا سیدھا ہو سکے بھائی. وَلَا يَرْفَعُ وَلَا اور نہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے اور نہ اسے جھکائے بھائی سر بھی کمر کے برابر ہونا چاہیے نہ تو یہ کہ سر کمر سے اٹھا ہوا ہو اور نہ یہ کہ سر کیا ہو نیچے کو کہتے ہیں سر کو اٹھائے بلند کرے اور نہ اسے اچھا جی تو ابھی آپ میں سے بھائی کوئی طالب علم یہ سارا کر کے بھی دکھائے گا بھائی سارے ساتھی سیکھ لے میں بتلاتا رہوں گا ساتھ ساتھ بھائی وہ یقول رقو سبحان رَبِّي اور ابی العظیم اور رقو کے اندر کیا کہے جی رکو میں کہے گا بھائی سبحان ربی العظیم سلاسن بھائی تین مرتبہ ودالی کا اور یہ کم سے کم ہے بھائی کم سے کم کتنی دفعہ کہے تین دفعہ تو یہ کم سے کم ہے اور کامل طور پر طریقہ کامل یہ ہے کہ سات مرتبہ کہے اور متوسط یہ ہے کہ پانچ مرتبہ کہے تو کم سے کم کتنی دفعہ <تصالح> تین مرتبہ اور کامل سات اور متوسط آجا. پانچ بھائی تم میر پورا سہو پھر اپنے سر کو اٹھائے وقول اور کہے سمیا من حمیدہ کہے یہ کون کہے گا امام کہے گا بھائی امام مولانا بھائی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے آپ اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے لیکن امام کے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یعنی امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا اور مقتدی سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا بھائی تقسیم آ یہاں سورج سمجھ میں آگے بھائی سمی اللہ لمن حمیدہ کون کہے گا امام اور ربنا لک الحمد کون کہے گا مفتی کہے گا بھائی ہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو میں نے بتلایا دونوں کہے گا تو کہتے ہیں پھر اپنا سر اٹھائے وَيَقُولُ سمی اللہ علیمن حمیدہ کہے بھائی وَيَقُولُ اور مفتی کہے گا ربنا لک الحمد حمد فیدہ طو کامن جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے کب بارہ جی کو آ گیا مولانا سیدھا کھڑا ہو گیا تو کب بڑا تکبیر اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بھائی وہ وضاح و چہ بہ اور رکھے اپنے چہرے کو بین کفیہی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان بھائی چہرے کو کہاں رکھنا ہے بھائی پہلے دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کے بعد ان کے درمیان میں چہرے کو رکھے بھائی تو اور رکھے اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ بھائی وسا جاد انفی و اور سجدہ کرے اپنی ناک پر اور پیشانی پر بھائی ناک اور پیشانی سے سجدہ کرے مولانا ناک بھی رکھے اور پیشانی بھی رکھے سجدے میں بھائی ابھی حنی فتح رحمہ اللہ تعالی اگر اکتفا کر لیا دونوں میں سے کسی ایک پر تو جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی بھائی سجدہ ان دونوں چیزوں سے کرنا ہے اور ناک دونوں سے کرنا ہے ان دونوں میں سے اگر کسی ایک پر اکتفا کر لیتا ہے صرف کیا یا صرف بشانی کی دوسری چیز حصے کو نہیں رکھا زمین پر ایک پر اتفاق کر لیا تو یہ بھی جائز ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقا لا اور صاحب فرماتے کہ اکتفا کرنا ناک پر یہ جائز نہیں ہے صرف ناک پر کیا کر لینا ناک تو زمین پہ رکھی ہے پیشانی نہیں رکھی پیشانی اٹھا کے رکھی ہے تھوڑی سی بھائی زمین سے الگ تو صرف ناک پہ تو سجدہ کر رہا ہے صاحبین کر فرماتے ہیں یہ اس ناک پر اکتفا کر لینا جائز نہیں الا من اللہ مگر کسی عذر کسی مجبوری کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھائی کوئی مجبوری ہے مثالان بھائی پیشانی پہ, پہ زخم ہے یا کوئی چیز ہے وہ تو رکھ نہیں سکتا تو مجبوری کی صورت میں صرف ناک پر اکتفا کر لے تو کافی ہے اعلیٰ پا سو بھی زیادہ اگر سجدہ کر لیا قور کہتے ہیں بل کو بل امام پگڑی اگر سجدہ کیا اپنی پگڑی کے بل پر بھائی پگڑی کا بل جانتے ہیں یا نہیں بھائی بھائی یہ جو پگڑی باندھی ہوئی ہے اس کا جو ایک ایک مطلب کپڑا سر کے گردار ہے ہر ایک کو کیا کہیں گے بل ہے بھائی. تو اس پر بھائی سجدہ کر اعلی یا کس پر زائد کپڑے پر بھائی جاز ہے یہ کیا ہے جائز ہے مولانا جائز ہے سورج سمجھ میں آئی بھائی بھائی سجدہ کر رہا ہے بھائی سجدہ کرتے ہوئے بھائی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور پگڑی اب وہ ذرا ماتھے پہ آ گئی ہے اب اس نے جب ماتھا تو لگا رہا ہے لیکن ماتھے کے بجائے کیا لگ رہا ہے ماتھ پگڑی ماتھ کا بل زمین پہ لگ رہا ہے ماتھا ماتھ ماتھ ماتھ نہیں ماتھ لگ رہا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں کہتے نماز ہو جائے گی بھائی یہ مانا ہے فہم سجدور ایمامتی اپنی پگڑی کے بل پر سجا کرتا ہے, ہے مولانا تو یہ جائز ہے مولانا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا زب آئی تھا مولانا ہاض امیر ساتھ ملی اضافت ہوئی تو نون گر گیا زب آئی زبع کہتے ہیں مولانا بازو کا اوپر والا نسر حصہ سمجھ میں بغل سے لے کر نسر بازو تک حصہ یہ کیا کہلاتا ہے زبع تو کہتے ہیں بجے زب آئے ہی تو ظاہر کرے اپنے بازو بہن یعنی وہ اپنی بغلوں کو ظاہر کرے یعنی بازو کو بھائی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا کے نہیں رکھنے بلکہ ان کو کیا کر لینا ہے علیحدہ کر لینا ہے خوب علیحدہ کرنا ہے یہاں تک کہ بغلیں نظر آنے لگیں بھائی اتنا علیحدہ کر لینا ہے تو کہتے ہیں وہی بدیز اور ظاہر کرے اپنی بغلوں کو وہ جاف ہی بتن اور دور کرے گا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے بھائی سجدا کرتے ہوئے پیٹ کو رانوں سے ملائی نہیں رکھنا بھائی کیا کرنا ہے خوب کھل کر سجدا کرنا ہے مارانا جسم سمٹا ہوا ہو پیٹ آپ کا کس سے لگ رہا ہے رانوں کے ساتھ لگ رہا ہے نہیں بھائی بلکہ الگ جدا کرے پیٹ کو وہی جافی کا مانا دور کرنا اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا کرے آفادی نق نَحْوَ الْقِبْلَةِ اور متوجہ کرے پاؤں کی انگلیوں کو نحو و کس طرح قبل سجدہ کر رہے والا نا سجدہ کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو کس کی طرح متوجہ کرنا ہے قبلے کی طرف بھائی یعنی اونگلیوں کو زراعت موڑ کر رکھنا ہے کوشش کرنی ہے جتنا موڑ سکیں قبلہ رخ ان کو بھی رکھیں بھائی سمجھ میں آئی صورت بھائی اور ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا سجدے کے اندر یہ دونوں پاؤں کا زمین پر لگے رہنا یہ ضروری ہے بھائی اگر یہ سجدہ کسی نے کیا اور اکثر ایسا بہت لوگ کرتے ہیں بھائی سجدے میں جاتے ہی دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں اگر پورے سجدے میں یہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے ایک لنہے کے لیے بھی نہیں لگے زمین پر تو سجدہ ہی نہیں ہوا سجدہ تو ہوتا ہی کس پہ تھا یہ دو پاؤں پہ دو گھٹنوں پر دو ہاتھوں پر اور ماتے اور ناک سے یہی چیزیں یہ زمین پہ رکھنا ان چیزوں کا یہی تو سجدہ ہے تو جب پاؤں ہی اس کے نہیں لگے تو سجدہ بھی نہیں ہوا جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی ہاں اگر نماز پورے میں تو نہیں اٹھے رہے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گئے تھے پھر نماز ہو جائے گی وانا نا تو اس کا خصوصا خیال رکھیں سجدے میں جانے جاتے ہوئے جانے کے بعد آپ کے پاؤں زمین سے نہ اٹھیں اور پاؤں انگلیاں بھی کوشش کریں جتنی قبل رخ ہو سکیں بھائی تو کہتے ہیں وہ یوت جیحو افادی دلئی ہی اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب و یقول فی اور کہے سردوں کے اندر سبحان ربی ابی العلی سلا تین مرتبہ سبحان ربی ابی العلی کہے وزار کا ادنا ہو اور یہ کم سے کم ہے مولانا اور کامل کیا ہے اکمل کیا ہے سات اور متوسط کیا ہے پانچ تو اس کا اکمل طریقہ یہ ہے سات دفعہ کہنا چاہیے بھائی پھر اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائے گا سجدے سے وہ کب بیرو اور تقبیر کہے گا اللہ ابر کہتا ہوا اور بیٹھ جائے گا و و و جالی سن اور جب وہ اطمینان سے بیٹھ جائے بھائی کب بارہ واسا جاتا پھر تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا بھائی سورج سمجھ میں آئی بھائی اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے مولانا اب کوئی شخص کیا کرتا ہے سجدے سے تھوڑا سستا اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا تو یہ تو سجدے دو سجدے ہوئے ہی نہیں ایک سجدہ ہوا اور ہر رکعت میں تو کتنے سجدے فرق تھے دو لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی سمجھ میں آ گئی ہاں اگر کوئی بیٹھا تیزی سے بیٹھا اور پھر سجدے میں چلا گیا افسر کرتے ہیں حالانکہ کی قدوری کیا فرما رہے ہیں عزت ما انسان اطمینان سے جب بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے تو کوئی تیزی سے بیٹھا اور پھر واپس سجدے میں چلا گیا تو اگر بیٹھنے کی حالت تک وہ اٹھ تھا پھر گیا ہے پھر گیا ہے تو نماز تو ٹھیک ہے ہو جائے گی مولانا دو سجدے کیوں کہ ہو گئے پہلی صورت تھی دو سجدے ہی نہیں ہوئے تھے اس نے صرف کیا کیا تھا تھوڑا سا سر اٹھایا پھر واپس رکھ دیے نہیں بھائی تو وہی ایک سجدہ ہی چل رہا ہے مولانا صرف سر اٹھانے سے سجدہ نہیں بدلا بھائی بیٹھ جائے گا پھر جائے گا تو سجدہ دوسرا ہوگا بھائی سمجھ میں آئے تو بہت لوگ یوں کرتے ہیں مولانا یہ اطمینان سے نہیں کرتے بھائی نماز اطمینان سے نہیں پڑھتے تیز تیز پڑھتے ہیں رکو تیز تیز کیا بھائی جلدی سے اور پھر سجدے تیز کیا مولانا اور سجدے کے درمیان تیزی تیز سے بیٹھا اور ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھا بس اوپر ہوا پھر فوراً سجدے میں چلا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے فتوا تو نہیں دیا انہوں نے بھائی دلائل وغیرہ کوئی ایسے تو کیونکہ ان کی ہر بات تو کس پر ہوتی تھی دلیل پر بھائی قرآن اور حدیث سے بھائی تو حادیث تو موجود لیکن یہ تو نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوگی البتہ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی بھائی تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں بڑی تیز سے نماز پڑھتے ہیں نہیں بھائی کیا کرنا چاہیے اطمینان سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو بھائی تو کہتے ہیں وہی عز افما انال کب بارہ جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو بھائی تکبیر کہے اور پھر سجدہ کرے بتما انجیدن جب اطمینان سے سجدہ کر لے کب بارہ تو پھر کیا کہے گا اب بھائی ایک رکعت ہو گئی اب کیا کرنے لگا ہے دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونے لگا ہے تو کب بارہ تو تکبیر کہے گا وس طوا اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا بھائی آلات قدم ہی اپنے قدموں کے اگلے حصوں پر سجدے سے جب آپ واپس اٹھنے لگے ہیں تو کیا کریں گے پاؤں کے بھائی پنجوں کے ذریعے اٹھیں گے نا پورا پاؤں لگائیں گے یا پنجے کے ذریعے اٹھتا ہے آدمی پنجے تو یہ اگلا حصہ ہے پاؤں کا مانا سدور قدم سے یہ مراد ہے تو کیا کر لے اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کے ذریعے بھائی سیدھا کھڑا ہو جائے ولا یا کھوڑ اور بیٹھے نہ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے بیٹھے نہ بھائی اہل حدیث کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں بھائی بیٹھنا نہیں بھائی کھڑے ہونا ہے سیدھے بھائی ولا یا تم ہی آلل آر اور نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بھائی سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر سہارا لے کر بھی نہیں کھڑے ہونا کہ زمین پر رکھے ہوں بھائی سمجھ میں آیا بھائی زمین پر نہ رکھے بلکہ رکھنے تو گھٹنوں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے آپ نے پڑھا کہ سجدے کے اندر کیا کرے گا اپنے بازو کو جسم سے علیحدہ رکھے بھائی اور پیٹ کو رانوں سے الگ کرنا چاہیے اسی طرح یاد رکھیے مرد کے لیے سجدے کے اندر دونوں کوہنیاں زمین پہ بچھانا یہ مقروح تحریمی ہے بھائی یہ کیا ہے مکروح تحریمی ہے مرد کوہنیا کو زمین سے بلند رکھے گا بھائی بدن اپنا سجدے میں خوب کھول کے رکھے گا اتنا کہ کوئی بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے بھائی سمجھے؟ یہ مرد کی نماز کا حکم ہے تو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اونچی رکھے گا نیچے نہیں بچھائے گا بھائی عورتوں کے لیے البتہ ہے کہ وہ زمین پر کوہنیاں بچھائیں گی بھائی عورتوں کی نماز مردوں سے کئی ایسے بات سے مختلف ہے بھائی وہ ان کے لیے فقحان نے وہ حالتیں بیان کی ہیں جو جس میں سطر زیادہ ہو گئی اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے گی بھائی سمجھ میں آیا سمیٹ کر رکھے گی اور تفصیل چاہیے عورتوں کی نماز کی تو بہشتی زیور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی حضرت مولانا اشف علی خان بھی رحم اللہ کی بھائی عظیم کتاب بھائی بہشتی زیور بڑی تفصیلی انداز میں اس میں تمام مسائل درج ہیں بھائی جی بس بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی بس بھائی سب کتنا اب بھائی کون کر کے دکھائے بھائی یہ افعال بھائی؟ جی کون کرے گا ہاں چلیے بھائی وہ آخر میں آپ کھڑے ہوں سارے توجہ سے دیکھنا بھائی ہاں بھائی تو تحریم کہتے ہوئے کیسے ہاتھ اٹھائیں گے بتلاؤ ذرا ہاں قبلا رخ ہو کر یوں ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کی لو کو انگوٹھے لگے اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہے محبت اگر آپ ہتھیلیوں کا رخ غلط چہرے کی طرف کرو ہاں یہ تو غلط طریقہ ہے مولانا سمجھ میں اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہتھیوں کا رخ کس طرف ہو قبلے کی طرف بھائی اچھا تقوی تحریمہ ہو گئی اب ہاتھ کیسے باندھیں گے ناپ کے نیچے بھائی بایا ہاتھ رکھیں گے اس کے اوپر دائیا ہاتھ رکھیں گے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑ لیں گے بائیں ہاتھ کی دیکھ رہے ہیں بھائی اور تین انگلیاں کیا کریں گے بائیں ہاتھ کی کلائی پر سیدھی اسی طرح رکھتی بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی جی ہاں ہاں سیدھی رکھیں گے سورج سمجھ میں آئی بھائی اچھا اب اس کے بعد بھائی رکو میں جائیں گے بھائی روکو کیسے کریں گے بھائی اللہ اکبر کہتے ہوئے بھائی ہاں روکو میں رہیں ابھی میں نے روکو دیکھو بھائی یہ روکو میں گئے بھائی سر ذرا اوپر اٹھاؤ بھائی ہاں تھوڑا اور اوپر اٹھاؤ سر کو اب دیکھو بھائی یہ رکو میں جائیں تو اپنی نظریں اپنے قدموں پہ رکھیں سر خود بخود کمر کے برابر آ جائے گا سر خود بخود کیا ہوگا کمر کے برابر کمر جتنی حد تک سیدھی ہو سکے سیدھی ہونی چاہیے بھائی سیدھی چلیے بھائی کھڑے ہو بھائی اچھا اس کے بعد بھائی سجدے میں جانا ہے اچھا ہاں اب کھڑے ہوئے آپ اب آپ سجدے میں کیسے جائیں گے بھائی ہاں شاغ دیکھا طریقہ آپ نے بھائی آپ ذرا پھر کھڑے ہوں بھائی دیکھو سجدے میں پاؤں زمین پہ لگتے ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں گھٹنوں نے لگنا ہے پھر دونوں ہاتھوں نے لگنا ہے پھر اس کے بعد ناک اور پیشہ اب ذرا مجھے ترتیب دیکھیں سب سے زمین کے قریب کون ہیں پاؤں تو لگے ہوئے ہیں اس کے بعد بھائی گھٹنے تو لہذا اب جب سجدے میں جا رہے ہیں سب سے جو جتنا زمین کے قریب ہے اسی ترتیب سے لگاتے جانا ہے بھائی تو آپ پہلے کیا رکھیں گے زمین پر گھٹنے اس کے بعد کیا قریب ہے ہاتھ بھائی تو لہذا گھٹنوں کے بعد زمین پہ کیا رکھنے ہیں ہاتھ بھائی اس کے بعد بھائی ناک کری پہ پھر ناک رکھنی ہے اور آخر میں پیشانی رکھنی ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا آٹھ کرنا ہے بھائی پہلے کیا کرنا ہے پریشانی اٹھانی ہے پھر ناک کو اٹھانا ہے بھائی پھر اس کے بعد اب کھڑے ہو رہے ہیں مثلا دوسرے سجدے سے تو کیا کریں گے پہلے پیشانی اٹھائی ناک اٹھائی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور جتنا قریب ہے وہ ہوگا مولانا جو دور تھا وہ پہلے اٹھے گا جو قریب ہے وہ آخر میں اٹھے گا اب ذرا سجدہ کر کے دکھائے دیکھیں یہ ترتیب سے وہی اعضاء اسی طرح لگیں گے ہاں اسی ترتیب سے سارے آزاد چلیے بھائی بیٹھ کے چلیے بس مولانا خاص المرام اللہ عالم حفیق الکلام